صلى الله عليه وان بالله من شر انفسنا ومن شر ايات الشيطان بالله من شر انفسنا اعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا آدي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده وحده وحده, وحده, وحده لَهُ وَلاَ شَرِيكَ لَهُ وَلاَ وَزِيرَ لَهُ وَلاَ قَيِّنَ لَهُ وَهُوَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلاَ غَيْرُهُ وَلاَ نَظِيرَ لَهُ وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وعظه لا شريك له ولا ولد له ولا والد له وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَبِيبَنَا وَخَطِيبَنَا وَشَفِيعَنَا وَسَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا وَسَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا مُحَمَّدًا صَلَّى أصله بالحق بشيراً ونذيراً وتعالياً إلى الله بإذنه وزراجاً منيراً أما بعض فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاستقيك ما أولت وانت آب معك نحو ديما طالم لو نغسيني ودا ترك الذين ظنوا فتمسكن ما وما ذا كل يمدون الا الله من اولياء الصل ملاك سورام دلاوت اور ملگر و فرمائی. فرمبر و اور ملگر. یعنی تمام اور سلام جل کرے اور لاپرمائش یا اگوی باندی ماہ عذاب را واسکو اور دا عذاب فلتیجہ کی قومنا کو داتی شو چی دا نام و نشان دلکل میں داوش و ختم شر سب قومنا داتی دی چی اگوی دا عذابنا بعد ان دا علامات لا فوجود دی ولی بستیبان لفکر دا اللہ جل جلال جلالهو ترفنا عذاب را شی لیاہو ابا بستی شی لاپراہیم نام و نشان نا جی نشانات نشان نشان اگر اگر آپ اللہ, جل جل اللہ, اللہ پا یا صرف اول آیت کے اللہ بات فرمائی لی لا صدقو بہن کے اللہ فرمائی لی ولا سرکنو تو دو دوارو لگانو پا ما بہن کے اللہ جل جلالو حوض تین خلاصہ دا سے بیان کرے را چھ گورا ماں کے جی کم عبادات تر لگی لی دی کم وہ حکونہ ماں ساتھ چھوڑی چھوڑی چھوڑا عبادت محبت دا علیاء کرام و دا احمل و استاذان و دا حکابین و دا مشایخ و دا محفظ فجامکی چرد دا احمل کرام دا پیغمبر و نبی درجی دا و نرا سید خیال کوا کچر ذاتی دی اکرون و دا اصطاق دے دا اصطاق سرگشی دا پیغمبر دا صلاة و سلام ترسا خلا کی محفظ ذاتا اللہ جل جلا جی مقام دے تو اللہ مقام کا پیغمبر اگر اگر محبت کا در دے اگر محمد کا اللہ کا رسی اللہ مالک دے محمد مالک نلے. اللہ جیدان دے محمد دے محمد اللہ محمد محمد, محمد محبت کے محبت محبت کے راباد کے رات عبادات بولی زدہ دے وجہنا پاری کی دیل <سؤال> پششل کریں شہ زدہ اللہ روزار سے حبادت ہوکم شہ زدہ اللہ تن ازدیکت آسرکم زدہ اللہ تعالیٰ سے حبادت ہوکم شہ دے نمہ کی جانی کرے ریاض کو ششپکے ہوکم ندا دے پلتیجہ کی دے اللہ کا مقرب کو خود نہیں بلکہ دے مبغود شی دے مقتدع شی دے ملعون شی ع جو شرو بڑا چوا چاہیے خوندار علاقے دے کچرے دینہ کی طرف سے ہوا ہے سوال جے مقصد ذاتتی دلاں ہے کیا دیکھوے وہاں مارکیٹ نو جانا پڑ دلے سڑکیں نور کامشور سے وہاں مارکیٹ میں نور کامشور کمرے دیکھوے جت طرف کا لوگ گئے اجے اگر کہ تحوی کے جنو کیا چاں کیا بارے پچرے دی چون کی دا کہا وہاں سے ا تو ذات قانون خلاف کہے تو ایک طرف مطابق عبادتمرہ عبادت وسلام ری دین داغو جل دا تمام محمد منظروں تک احتیاط سید استمت ہو نہیں سکا ہر طرف نہ دن تمام تو کلیات تمام آتا شامل تھی سلام فرمائل کامت سنگ جس ہوگا <سؤال> سنا <سؤال> حم کرنی شیخا حکم کرے ماں تب مفتی سے فرمائی ماں تب پے نہ پی فرمائی کما میرتا کس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اگر پسندے اللہ کے ولاہن حکم ورجوی زمانہ قوانین و ضوابط دین کی کلیات کی قرائی کیا ہوئے حدودو کے دنا چلے گا وانا تطغوا ومن تطاغى اور تا ترى سرہ بہا کا شان ہم استقامت اور سیدی کی مخالف کچھ تو وہ اشترا مخالف کہ تر سیدی دل اللہ طرف تھا ظاہر کہ کم گرے خبر ہاتھ حدودنا کا جو محمد حبیب اللہ شفیعہ انم فی بحر غم المغرق خذ یادی فهل لنا اشکارنا ظاہری چھوڑو نکے ادرتی جی دارویہ محبت کے تقبروں پروان چودا ہوا ایک جدی ولی سرا جمال محبت ہے یا محبت کی تمرا تجاوز ہو کے تلوار سے گھنات ہے چہی ولی صداکارما تا کرے اولاد کی اشتہانے ہوا سری جی کی اشتہانے ہوا فلانے صحدار نے حق آتا ہے کاروں نے خلافت ہو ال ما تعملو ل دص الله استاس فر عمل با خل بربار د خي ولا فر الذينا ظلممون ف کو الله کا خل ك دا الله ف ک دا الله فائ بعد دوننو کي ت عذ تجاروس کي لکنما خان درنا جا تبردي د خو خلکار د را سنا جااتيو لکن اللہ ہوئی دکلنے خرچ کرنے والے بندے دکلنے خرچ کرنے والے بندے ٹکٹ کے نمبر کھوڑے کرے خود خود خرچ کرے گا دی ہوئی سلطنت رمضان کو تو ہی چلا کام کرے رہا جاتا فرض تھی کہ امر کا ثمر کرے یا لو کہ ساتھ تو والے خرچ ہے جگہ چھپ کر امر کا چھپ گیا نہیں وایو نوٹ عبادت بک ذکر اور و فکر کی گی کہ تمام اگر عبادت کے تجاوز اختیار کرے سی عبادت کا بار اوکری اللہ و و عبادت پہ احتراب کدے مولیاں مولیاں اور منگم سدا تلا یوں فای اختلاف صرف فدیو جبان لئے حکی قد دارے چی مفاداتی دنیای آخراتی دو دویر شدنیای آخرات داتی دی پا آخو بیدا آسوکے چی دوی ویسی کچاری من دا خبرد ساتی مجانو سر اومنو نبیان من دا آوامو جیبنه نشو لور جوادے نبیان خواتورو فا خورو فا خدائبان دا آوامو زمان جیس دنرازی کنی دار یکیمو ساتے چی من نکی خپوئی جی نمناسے پا کم کی پر ایک دم ہونے لچ کے بے اعتبہ پہچان اوڑھے۔ ذکر کا خلقت بڑی گریر۔ یہ لاحق کو توئی چبورتی اعادہ کرتا بے اعتبہ ہوئی شکمکار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھے۔ کمکار کے صحابہ کرام نے جی رکھے۔ ابھی تقسیم دعاولیاں بے اعتبہ ہوئی۔ رضی اللہ کی فخرم بے اعتبہ کے مقتضائے اعتراض کرتے۔ اعتراض یوں کی چبورہ پیغمبر علیہ الصلوۃ کو جانے پیغمبر علیہ الصلوۃ <سؤال> والسلام پنکی لان دے رہا ہے دی پنکی تکلی دام دیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھلوک تقریر نہیں کرے دی پھلوک سپیکر تقریر کا ایدام دیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گاڑی چلا دیا جاتا ہے دی گاڑی کا ایدام دیتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر نہیں رہ سکتا ہے کھولوا دی پردہ کیا ہوگی ایدام دیتا ہے چاہے جڑا کوئی ہووا ونگ چھوเร کرن منگولی سے چھورا کا نوتے ہارے اوکری ولا دي حقیقت بکارجی معلوم شی عوام ہوتا ولی مندی عمر لگا چھیوائے چکہ دا سنن دے داد سنن خطا سے تقریبا درست پڑے دا معنی نہ ہے کہ بیاد سے کہہ دو غلط ہے او فلا جگہ نہ جان پڑے خبرہ بانڈرا کہ وہی جتا با سے اعمال بیادتی او میرا تے حسن دی اور عمر بہوئی کیا کر پھول کہ پھوللی کہ غولی نو غولی وہ کہ غضیاتا ش سو کوئی دا پھول دی سب نے سکم دا ہوا پر گرین کے یا پان کا تعلق اعتبار کی کوئی نئی چیز ہر نئی چیز کو ساری کلاہہ آتا مصافہ و معان کا بحث کرنے گئے یعنی کہ ہر کا کبیلات شنو و بیراث ہسانا رہے نہ وہ تقسیم کرنے کے داد ہسانا و سیئہ کر تھا کہ بیراث پر تکے سارے یوں ہسانے و یوں سیئہ ہے لوٹا تقسیم دا و نہ تقریبا ہر کی گئی نہ مال تاویل شد بیراث پر کے تین دی اول مولانا دی افغانی اور مولانا دا بیدات لغوی، ہر چیز کا نام ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد پیدا ہوئی ہو عام حصے کی وہ عبادت ہو یا عبادت اس کی پانچ ہیں. واجب مندوب حرام یہی ترکیب الملاج الحما نمبر اٹھانے کے فرمائے منظور پہ کے ہارا ودے علماء و مشاہِخِ عظام دکور میں جنت ہے اور وہی دہت فینزت اسمونہ پا بیداہت شرعی کی جاری کئے بیداہت شرعی سے تو وہی حرامت کی رواند ہے لہذا فیداہت لوگویلے پتے کہ بیداہت اسم نصدہ دہارہاں مودہ سنت تاموقاہ وغیرہ چپکی دیرہو بارسی دہارہاں تب بیداہت لوگویلے خواہ مدرکن نوشی دہلے کی دا دا دا مجموع البحار صفحہ نمبر عصفی جیل نمبر ایک کے مکھ کے چارا چلیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او جی کل تراوی کڑے سیدہ بدعت حقنا باند استدلال کرنی تھی شکر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ او جی کل کل رات تراویں پر جمع ہے کہ نو بیاے او فرمائے ہیں ان امانت ال بدعت ہا تھی شرع ولا اخاف بدعت ادا دی وہ جو عمر فاروق کو بدعت حقنا کھائے لو تمام گا تو ہی کی دیدات نہ دل کا بیراث یہ تو غریب مراد ہے کہ ہم نے صلوات و سلام نبی اکرم پر حضور کا جلہ عطا نام ہو کہ نعمت کی دیدات مراد دیدات لغوی ہے ذکر کہ کثیر توائی کی دیدات لغوی تنہ رہو رہا جو کہ ہم نے و سلام فرمائی دی کہ علیہ کمسنتی و دمار سنت الخلافه الراشدین تابع بندہ سماع سننا اور خلفائے راشدین الصلت لے لازم دی نہ ہمارے خلیفہ پھر لفائر عابدینوں صلی اللہ علیہ وسلم مضبوطونی سے لو ہمارے فاروق یعقوب کو توائے سے گورا بنا دی ہضاری دنیا کو خدا نے خدا کی ذات نے خدا کی ذات کی غریب پہ توجہ کرے اور تبدیلی کر لی لو ہمارے فاروق عامدان کی ذات جو لے رہی تھی اور خبر ہے کہ کچرے توائے کے دستراویے بیداد کے ہسانہ ہے نٹا کے خدا کے ہسانہ پر دیو جن نے چوہدری اور چاہرات آبائے کے رامو تابعینو سب تابعینو درے والا زمانوں کی چانیی کرے ابھی تا بیدارت ہوئی نو را کو مرے فارود کرے جگہ بیدارت نہ رے ویمہ خبر رادا سیاہو نور سفر نمبر سیس کی ردے خبر ایسی کشتا فرمائی چی پیغمبرن سلاة و تارام دا دے رمضان دا تراویخو پخپلہ باندے تردیب وار کرے ہو او پا مسجد کے کیڑی ہوں ہو گئے روک تو دا دے وجن اپ حرام ابن تعالیٰ رحمہ اللہ اتضاع السراط مستقی صفہ نمبر 275 کی لگی فاما صلاة التراویح فلئی ست بے بدعا دن فی الشریعہ دے ویدہ صلاة تراویح چکم دے تا شرعی بدعا دن فلئی ست بے بدعا دن الشریعہ دے شرعی بدعا دنشن لے جہاں خلاورتا ہوا ہے بل ہی سنت لقول رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم وفعلی ہی وإنه وَا قال إلا اللّه فرض علكم سياه رمضان وسننت لكم قيامه ذكاً شدعا تراوير وبدعات للي بالكداه سنت فقول دتغمر عليه الصلاة والسلام أو دتسل دتغمر عليه الصلاة ذكا جفت فرمر علی الصلاة والسلام قرميلي فرض كريد الله فتاكو باندك رمضان وسننت لكم قيامه ومع ذاكو بانده دي تراوير سنت قريلي وَلَا صَلَاتُ هَا جَمَعَتَاً بِدعَتٌ وَنَوْنَدَا جَمِ برہیہ سنتوں کی شریعتیں برکہ داخل شریعت کی سنت دی برکہ صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم فی جماعت اول شہر رمضان لیل تین بر سلاح صلی اللہ برکہ پیغمبرہ نے صلی اللہ و لو رضی یا دے رضی پہ پل جمع صلح صلح کی کردی وصل اللہ ایزاں پیل عشر الاخر فی جماعت مراتل اور بیائی پاہیل سورج کے پیانتے دمبرہ صلی اللہ و س کی خودی زمرا. خودی کی تا علی پجمہ کیپا فلاں میں یہ دیا تو در کا بیراث ہے علیہ کو ذی زمرہ پر یہ کہ وہ وحاتنا دس کی جی رو سنت عامہ کی بدعت شل رکا قرانیوں میں بدعت اعلان کی بدعت میں یہ مصراع برکت تقریبا 100 خطا لگا چلا تیذ اس کی رقم دی داد بدعت دی غلی بدعت شرعی نہیں کم بدعت شدید فر طالب کے ہسان کی دین سادات و بلی فاکہ کے بیانات حقنا لشتہ رکو صحیح علی او کیاسائے شکان دارسیہ ہو گیا حقنا صحیح استاد حافظ ابن রজب محمد اللہ شانور علوم والهکم 233 نمبر صفحہ کی لکھیہ وہ ان ما وقع فی کلام الصلۃ من الاشتقال بعض البداء بينما ذلك بالبداء اللغویۃ لا ربا سے برابر دل کی کم دا حسن الحسن ون التقرا علی نے داعش بدعات کو غلیظ اعتبار پر لے ستا شرعی جدا بتا حسن نہیں بلکہ سلف کو جسم بدعات حسن لے, لے لے ہے جو قوی تیار لے ہے قال ان قال قول عمر رضی اللہ تعالی عنہ جی وشہادہ عمر سے دا نعمت بدات تو اسی لیے اللہ محلہ مردو باشک حسن ازکو جا پیدا کونت شیخی مرد کے مطابق بھاشک حسن از پیدا کونت مردود دے हजरदारी लिखीदा को मजबूम की चितम से मुझ। तीन साल के तालुक लड़ी جن سرداروں کو اور بتاؤں والا لکھی وہ سے شاعر موجود نہیں لیکن کی ہوئی کتاب رقم رواج تھا کتاب متاثر عن اننگم من راکستا یودا داری وجیز قاصد دی دی پچ گن کیلاد تزاننے لگا وی کہ قران پاک یوری اور انم بڑے اور قبر تا کا یہاں ما قولی او کہ غریب یو کانگی وی کہ قصدی اہل <سؤال> اور قفانی رحم خدا حبايبي کہ لمنگوئی کی مشہورہ قرون تنافا مشہود لہاب خیر کے کتابوں ان تو ہے کہ چرتا چاگری وہ ہے مگر ترمن نوئی 10 دے 10 تے جی اعلام السلام صلاح کلی چار طلبیت کے سنگ اجازت لی یہی وہ بذات از گمراہی بذات کی قبیح اور بذات کی صحیحہ سے تعبیر کیا جاتا ہے وہی انفراد آو بذات کے ذریعہ گمراہی بذات کی سیحہ اور قبیح شمیاء لے کی صفنے نام ہے کلمہ حاج واضح کے دعوے کا امام مجدد دین سرزادادی کی کڑی کہ بذات دل قطر الحدیث فی دین باطل اتمام عبادات کو کیجے سوز زانہ لگا ہی رہ عبادتنا چرا کام ختم پوری دی لے کاجلی دی بھی گئی میدان گے حقوں باندھ اور چھاؤد پاؤ بڑن دی اندارنگی رہا وجروت کے کم ختم نہ کئی پکاری ہے کہ کیا عمل اعلی تک ہے اور کئی یاد قران کئی یاد اور ختمہ تکڑی تا طول سری تا طول وقت کے لیے یہ سن عبادت اکمال دین مکمل مکی فضیل کی لانی جب دا کوئی کستانہ تو کہتا کہ یہ وہ ایک صلیجہ کے بلیدہ کی بلیدہ ابھی کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں ان مقتہہ تابہ النبی من الاہوائے والاما یا حرف رجله غمر نے صلوات و سلام دو وقت نہ باد ان صحابہ و تابعین اور تابہ دینوں نہ باد فائشہ کو دو جناب اعمال پوشاک کے حل کرئی تھی فائشہ کو دو گئے۔ اپن دیری اگرما اور الشریف بن محمد کتاب سفن امیت کے تو ہی الامر او کے تو الذي لم ولم شرعی عمل, دے. صحابہ اکرام عمل نہیں کرے. ہم نہیں کرے اور نو دلیل شرعی عمل ایک سو چورانوے کی لکھی تین میں کوئی نئی بات یا نئی رسم نکالنا حافظ جب ہم رنگ باندھی بار بار گئی گارڈ ہے سے حمل کر لے گئی زمانوں کی دا اور دن یہ की تو है। اور دین کاروتے یہ کہ لو کہ طوافت کا وقت نہ رہے کہ تمام طوافت نہ مل رہی ہو کہ علامت ہے تبھی رحم اللہ بذات کی شری تعریف کی لگی ہے الحیا سے نمبر 1 صفحہ سے لیتے طریقتن یہ تین مختارات جو خارج شریعتاب سے قسم بے قسم نہیں یتزور بیسلوگی علیہ المضالعه في التعدد لله سبحان ودس منتنا بولی ابد کی دعویٰ خدا اللہ <سؤال> سے تقرب اور ذریعہ اللہ کے شرعی طریقے یہی چرتا چاہو تو پورے ختم قدیریت کرے دینا حق ایک تو ثواب کیا نہیں تاسیکو کرے پدیریت نہ نہ ثواب نہیں دیتا پتاو بل اللہ ہی مقصدی نویتیں بدعوت وہی چھ دین کے نہ کار بھی کے پیغمبر زمانو کے غانبی چلے اور دین بولیا اور اللہ کا پہچان نہ دین بریلیان دیکھانا دین من کو بریلیان کے حساب ہوتے ہیں تیشی من کا رسوائی دیبا منتے کلا فانسیلیان ہوئی کلا ہوئی تو من کو تا بریلیان و بیلاتیان ہوئی ناغوی تاغوی وعلم دے مولئی اکتو ہے تو یہ ہندوستان کی تر شہر ہے آگا کو انوار ساتحا سطح نبر کی لیکی ما احدثا علا خلاف الحق الملتقہ الرسول الله صلو اللہ علیہ وسلم من علم او عمل او حال او, حال او شبعت او اتحسان او اتحسان او وَجَعَلَهُ دِينًا قَوِيمًا وَسِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اور روئی چھے بدعات آقا عمل لیتا پیغمبر علی صلاة والسلام روئی جوی دین خلاف سمتا پیغمبر فا دین چا آقا کا عمل ملی اور دوئی کئی علم یا عمل خود سبعید و جن ایک شیعہ چاہتا حسن و حسن یا بولی خیلی بولی دا دے و جن ایک شیعہ شیعہ مستقیم و مستحب کارونی بولی موجود نہ ہو یعنی زمانے کے نظری و دین کی بولی آخر کی وہ خلا شریف کے ہوگا اور صاحب یہ کرامت آدین و تبع آدین ہمارے کرے تھے کہ اگر شتی سماعت بولے تو یہ بولے کوئی اگر شرع خلاف کی باتیں نہ نگری اے زماندار اے اوپن مفتی اعظم مفتی کی حیات اللہ تعلیم الاسلام چل رہا ہے سکنہ پر بھائی خون کے ہونے کتاب اردو کتاب کا قتل ہے شطور علماء اے اوپن مفتی اعظم درشک مفتی کی حفاظت مفتی ہم کے رات کو کہتے ہیں جن کی اصل شریف سے نہ ہو yani یعنی اور, اور رسول کے زمانے میں اس کا وجود نہ ہو اور اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جائے کیا دین سمجھ کر کیا جائے یا دین سمجھ کر چھوڑا جائے تو کرونا سر دین سمجھ کر کوئی ریخ دل مودری دکا چھیوی چھیراکا دین دے زنا طریقہ اوذن کارون جی دین سمجھ کر کئی لوئی دا گول میدان تے دا دیوانے آ لے مئی چے کہ اشنارو دے صحابوں زمانے کے اگر کار ات سُبھت نہیں داے یو لوئی مثال طرح کہ لگا کہ ملیاں سرتا جگرے یا اوا مترشی دی وہی چلا کلافنے شے سٹا چیتے نتا پوس کہ چستان چتے سُبھت ہوے نہ دیر سب کی پیرام بار ایک سو وَنَارِ جِہِلِي کی لیے وہ کل ظلالۃ الفِنار ہر گمراہ والا کرے جہنم تک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کل لذات الولالا وکل ظلالۃ الفِنار ہر یہ انکار پر دل کے ذاتوں گمراہیدہ اور ظاہر کے ذاتوں گمراہے والا جہنم میں ذیوال گمراہیدہ شاشمیاں مؤلیفہ ذلقت التوزیع والمقایس فقطن بسولہ کی کہ بدعات کی نو بدعات ہسانہ یعنی امرایہ فضل غور صاحب ویچنا پای پی داتنہ پکی ہ ہنشتا بتا کہ اے سائلو کے جیے برابر علیہ السلام حضرت یا تو عظیم ہے فضل غور صاحب اور مولانا عبداللہ کے خبر زیادہ وسیلہ اگر میں طرفا ہو کے تیرا امر وہی چھ کُل دے داتن زلالہ و کُل زلالات اللہ ہر بدات امرایہ بڑے کے ہنشتا کہ ہنگر ماری ہوئی اور جی ہوئی چھ نا رات پکی ہتا نہیں نو ہر کیا شرعی بے دار تقسیمے کی بیدار شرح کی پرن کی عبادت بھی نو لینا. تقسیم لینا جدید تقسیم سیاحتا تب لکھا حداية الصائل صفحة نمبر چار سوأتانا كده دي بداعات الشرعي مطالب يوئي باركت هذا فرمي فإنها ليست بمنقسمة وإذا بداعات الشرعي تنده دا بالكل تقسيمي جهتنا وصيئة رفتا قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في صمارات النظر وما أصنّو هذا التقسيم إلا من جملة الالتداع فرمي جه محمد بن إسماعيل کی داد بی داد تقسیم کی رقم حلقائی جو نہیں بدعات فقش پڑی ہو حسانے ہو سیارے یہ خبی ذات نے جو خراب تھے کوئی یہ کام خالص کے داد تقسیم کوئی داد تقسیم کا خراب بدعات ہے کوئی داد تقسیم بدعات دے جانا میرے سے کہ برابر کا کام فرمائی دیجئے کُلل بدعات الغلالہ برابر کا مائی دیجئے کُلل بدعدل غلالہ داعوجب کلیارہ ہے علماء کرام علماء کے پاس اور موزی و قلیہ نتیش سالے و جوزیائی سالے و جوزیاء تو موزی و قلیہ نتیش پیش گئی نو کا کم علم ہوئی کہ کلو بیدات زلالہ مکتب دا نرے چیار بیدات گم رہی دے بلکہ باڑی پاکہ حسنا ہمشتا نو من دا چلنج ورکو کہ کلو بیدات زلالہ تا علیہ السلام و سلام سابق سنت سرا موزی و مزدور ہے لیکن سنگل ہے واہی صرف اپس کنے جتا نر گولاں گا جا سرا زمانم چاہتا نا اور سیار پاکستا کریج سے پیغامبر پا کنے کے سارے پاکستیاں نیل پیشکرنے گا نا قیل جس مجھے پاکستیاں نرہوزی اپرا کے تو چکرائیل میں انسیار آرام بین کوئی <تصحیح> نبارات آگاگی کیا چیزہ تقسین دا بدااتے شریفی کم نے بدین کے بدعا نویکار عبادت چی نبار بلکل بدااتے سہی آوی جانے کی حسانت راکتا تفیم جی شہرات جی کی عبادت ہے حقیقی یوجیہ بیداتی یا وسطی دو سو چھیاسی ولا ولا ولا قبول پا قبر تانده دے گنبت گڑاول پا قبر تانده دے سدر گڑاول پا اگر بطر لگاول پا قبر تانده دے شراح و دے من بطر لگاول قبروننا وقتاکول پا قبروننا بانده دے مالبو کے خودل قبروننا دے مالبو خوڑل دے طول بدعاق حقیقیدی صدیبان کل کل دشار ندلیل لشتا مرانا حسن جان سے مرتضی لہلاعی اللہ علاج و حمر زیاقی اچھا جن تیر قال جل دیتا ہو نافر ماہری उंची فدی جی کبروں باندر مانگو کی حضر فقدروں باندر در بخشو کی حضر پانی کی رکاتو اچانک اور یہ لاکھوں برابر دادا ہستیاں اور سن دے اگر فرمایا دی، کہ تاسو سچائی یادی کہ یارا کی سچشتری دے لگا ہوا ہے تاسو انا ما خود علماء کی خبریں جانما ہے قرآن ما خود قرآن چکم کی کی موکمل جی اور وہ تا اجتبار شئے رکھانا دا حسنا و دا سیئر رکھ لگ رہی چلا حسنا رہا دا سیئر رہی اور وہ تا دا حقیقی و عزاتی و وزبینی مالوں کا یوں دا بدعات ایزافی بلے بدعات شرعی کے یوں بدعات ایزافی رہی مفصل علامہ شاتقی رحمہ اللہ جس ایک دو سو کی ذکر کر رہے فرمائی فیلتی لہا شائع بطانے اختار ہما لہا من العدلت متحلق فلا تکون من تلك الجهة بدعة والآخرة ليس لها متعلق إلا مثل مار البدعة الهقيقية وتسمى بدعة اذاوية فتسمى بدعة اذاوية اه اي نهاب بالنسبة الى أحد الجهات ان صنية لانهاب مستندة الى دليل و بالنسبة الى الجهةي الاخرى بدا لانماب مستندة الى صبحة لا الى دليل فماشى بدعة اذا vessels لديش دارد وشقي وشقي سوچو کہ نا شریعت نہ ثابت بھی بڑی سوچو کہ قرآن ہو تا دے تاجی والے حق میں قرآن کے بتا قرآن تلاوت کرے قرآن کے لاوت نہ نو دا جے خقوی قرآن چے در جوز ترگی ہوگا لئے چے دا قرآن چے لوگتا کیا خلق کے لئے دندرے خلوئے یہاں نو دیکھ درفتے جس ترگی ہوگا لئے ما بے دانت مرے خود بایام درفتے چے ہوگو رے چی رب ملیان راہ وان کی یوں کوٹا کی یا یوں کی پہ یوں خاص کی نوی راہ وان دیکی خبرو نور پسیو کی آبیاغا قرآن مجیز چکلتے لوگتا کی حالچینی عمر دارا راوی او بیا غصبوری اور تدم کی ہمیں دانا نے راوی اودہ مہینہ خری تصدیق کیوں کرے کچری میں تا ہی دم کر نہ دےمانا ہمیں دئی نہ دے ہر گدا چوک کیا وے کہ یہ وڑا کچری میں دئی نہ رامرا کرے تو یہ وڑا اماں فرید چهند مہینہ دم نہ دم برکت اور کیا خیال دین دار بچے سوچو کہ اللہ کے ذریعے قدرت نے رسائی دی نہ پہونچے گا غلط اور ثابت تھی چملیان کو قران پہوچے کیلا اور نہ چیکم دے رہا کوئی پروان ثابت کی دے قران نہ چیتے قران قران یسین کی سکھوری نماز ردیو میں تیار نہیں پڑا وقت کیا نہیں پھس سکتا نہیں یہ شکا کی ذات نہیں بلکہ شکا کی ذات ہے کی دل دل دا دا کی کی ذات کی اضافی بتاو کی یہ امام کا کہ صحیحے بلا امام پکے گا دوڑے قرآن میں صحیحے پکے ان صحیح خطے قرآن کو دارش خطر خطر ہوا یہ لا تکاسب یعنی سمجھ کہ کہ لا اس کے واسطے ہمارے طار ہوا یعنی کو کے دار واسطے ہمارے طار ہوا تاکہ يوم لیکن تب التقل قرن کیا کی جس واقع ہوا تیار بڑا توئی خدا يوم سے تر خون دار کا شرک ثابت نہیں اور جس کو یہ ثابت تھی لو یار زندہ اور صحبہ کیا تھی خضروں کو جستاو تے مستاجہ صاحب کرام دا ذکر ہی چھتا دا ویرا ذکر ہی جڑا تھا دا ویرا ذکر ہی آہ زمانے زمانے چنگا تمام شکر تیر سریہ پلانے پھر سے پلانے یہاں سے کاپنے پیراناں کو صاحب کرام دی ذکر دی ذکر دی ذکر کہ ہو جائے نرے شریعت جو ہے تے دےلے کی کی وذات دی اضافہ تی ہر خطہ جوہ ہستی قرآن تن وذات و جوہ وہاں منقول دی. کہاں سنت عمل <سؤال> ہے اللہ اور وہ <سؤال> سوٹ اللہ زکر دفاہ حلقی جوڑی کیا کہتے ہیں پھر کہا کہ لا الہ <سؤال> الا <سؤال> اللہ لا الہ الا اللہ یوں ایمانی در یا رو پکے تو دی جمعہ سے پہیوزے باندے زکر کوئی تری چیسی جگہ لگا حلیفہ گانے چکئی نمانگوہ توئی ادا بیدایت ادافیر سانگاہ دا زکر بیدایت نلے کچھ رکمت تری خورت تک جوڑا کرے دا امرے محصور وہ دی لستا کچری ویل منتہو کا اے نے کی گئی ہے ذات اضافی لگا فامن کیت دان کر اپنا وقتن کروان دان کر اپنا وقت لگا مرتجان صدقہ کیں صدقے مداراما possibilities عام بہ ذات اضافی ہے تا یو نہ سے سدانہ صدقہ دے دات ولی صدقہ پر امر علیہ تمام پر نہیں دی البلا صدقہ فضیلت کے اشتاد صدقہ دے رات چوبیس oh گھنٹے وہ بددی کیا کمی دینے کی وہ تو میوزے میں انا کروں کو محمد بدرہ کا پروگرام شرک کرے سرکاری ہوتا کہ مجا اور اللہ اندر ملزے نو صدقہ صدقہ نہیں تھا سخنم لگا کے صدقہ ہوا کو محمد کی سرکاری مجا سے سننا صدقہ اور دماغوں کروا کیا دل سے لینا انتری ملا دل لینا سبيل الى رات کراما جو مادا دا سلمہ محمود ادی اما قانون کی کتاب کا کیا کی زیادہ اگوڑا یا مڑی فپت کینیا چہ پتہ یہ ورائی کہ فتا کو کیبل دے گی اور یا فاتہ دے اچھا ہی لے گی نو تا کرے تا چتا کو سنت نو حبیب پر گمان جوڑا کریا تو نو سرا ایک وقت دیکھو تھا تو نو دیکھا اور اشاریات بتائے کے مند کا بڑا چہ انداز مکھا کہ جسان نو تو ردم کرے تا تو وقت نو قراروال یا تک کیات نو قراروال دے تاریخ کہ جوانا کا صلاۃ النفاق ہے مطلق بدعت نواس انوں دعوی کہ اگر کا دعاء کہ خودے سامنے نہیں دیتا تو دعاء کرے دنیا سے جبلا کو مانا دو ہے تو ایک چرنا سنوں سنا بعد کے ہے اور خامہ کا ہے کہ سو جینے کی قابلیت ہے وہ حدیث انوں کو یہ ہے وہ وہ یہ کہ ہم علی لا تکرا سنوں سنا بعد فجر فائتو ولی سنوں نہ علی نے بات تے بلکہ اللہ نے پوری رمضانیاں سپدرا کا تے چاند جی نے گئی اور چاند جی نہیں گئی لوک نے وہ کو تو فال گئے وہ ہادی ہوئے تاکہ ظلم نہ جائے نمن گئے کہ یاد کرو چھیڈ خانہ نہ پک نور کی ذلت یاد کرنی نمن گئے کہ داد کرنے ماں یو دریاں شعر ہے جو دنیا سنوں نہیں پکھے رہی ہے یہ بدلنے چلے ا رہے اور, اور سلام کو مربوط بھی مطلعہ مطلعہ دی چیئے واجب عمل <سؤال> تن نجھے کوئے مدرسے واہد آدھانا شاگا دینی اکرینو تکاولا اینا شے لگا دار گوڑا دا مدرس کو جوڑا والا یادا سی نور دا اتفاجی کرنشی رضی تو دید آتو کسماری دا خود واجب لبارہ زریعہ دا زریعہ دیر واجب آدھا کی گینا دا صرف ناوی علم وغیرہ وغیرہ دا وقدیر دا مطلعہ مطلعہ دی او پر دا مدرسے میں صرف م یہ نباہی کی دشا طباطہ داتہ مدرسے کی وعلہ جرجری لو دیوالہ کا منٹین نواں نہیں منو بھی نہیں تدیوا ہے ہا ہو بارہ ہند مجلہ خبر کی طرف مناظرہ انشاءاللہ دی خبریں مزید جوابیں اور اس کو نلپا عذاب کے دل دل خبر جو منازا جو ہے ان دل دی اس رتنا موگلی اور او دین موگلی عبد الرحمد پلازا نزد مین چوک جہانگیرا راڈ سوابی پروفرائٹر انوشیر توحید موبائل نمبر زیرو ستاون دس ایک سو چوبیس